و انا من شروري انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الہ ان اللہ وحدہ لا اله الا الله وحده لا شريك له اشحد محمد رسول کتاب اللہ محمد وسلم وَشَوَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارٍ أَوُذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْلَعْلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعن ابي هريره رضي الله تعالى نقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سباتن یزلهم اللہ فی زلہ یوم لا زلہ الا زلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہو قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما حمد و ثناء تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے وہی رب العالمین ہے وہی احکم الحاکمین ہے وہی ہمارا معبود و مسجود ہے اور وہی ذات اللہک کل شعین قدیر ہے درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور ہوں احمد مصطفی سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلم وسلم بارک علیہ آپ کی اس مسجد میں خدیجۃ القبرا کے نام سے جو مشہور ہے کئی دن پہلے سے ہمارے پاس خبریں پہنچ رہی تھیں اور سارے ہی لوگوں نے قاری بشیر صاحب کا نام مجھ سے لیا لیکن میں اپنی ایسی مصروفیات میں مشغول تھا کہ جس کی وجہ سے میں پہلے ٹائم نہیں دے سکا اور اب بھی میں نے جو وقت نکالا ہے وہ اس پوزیشن میں کہ ابھی یہاں کا پروگرام ختم کر کے مجھے ملیر جانا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد فورن وہاں دوسرا خطاب ہے اس پروگرام کو پھر میں نے سوچا کہ چاہے جس طرح صحیح چاہے ایک ہی دن میں دو پروگرام کیوں نہ کرنا پڑیں قاری صاحب کی کا حکم تھا تو پھر مجھے یہاں آنا پڑا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ لال العالمین اس درس کو کہنے والے اور سننے والوں سبھی کے لیے مفید بنا دے میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا سرسری طور پر پہلے ترجمہ ہم دیکھتے ہیں وَلَنْ يُعَخِّرَ اللَّهُ نَفْتًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُوَ لن فیلِ مزارب پر داخل ہے معنی میں زیادتی ہوئی اللہ کسی بھی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا ایزا جاجلہا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ خبیر متعمل اور اللہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جن کو تم دنیا میں کرتے ہو تمہارے تمام عملوں سے وہ باخبر ہے خبیر فعیل کے وزن پر ہے مبالغہ ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ تمہارے عملوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے عمل بھی کیسے ایک عمل ہوتا ہے جو بچہ بچپن سے کرتا ہے ایک عمل ہوتا ہے جو نوجوان ہونے کے بعد اور جوانی کے عالم میں کیا جاتا ہے ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ انسان جوانی بھر تو نیند سے سویا اور اپنی جوانی کو اس نے لایانی کاموں میں گزارا اور اس کے بعد میں جب دیکھا کہ اب میرا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد میں وہ مسجدوں میں جانا شروع ہو گیا ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ انسان حد سے زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب وہ جلدی شروع کر دیتا ہے ہم انسان کی عمر کو چار یا پانچ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے بچپنا اس کے بعد شروع ہوتی ہے نوجوانی اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے جوانی اس کے بعد میں شروع ہوتا ہے ادھیڑ عمر جو نہ جوانی میں شامل ہے نہ بڑھاپے میں اور ایک حصہ ہوتا ہے بڑھاپے کا جو موت تک چلتا ہے علامہ ابن تیمیہ نے عمر کے حصے کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد متعین کیا ہے کہ کی بچپن سے لے کر بچپنا جو کہلاتا ہے وہ تقریباً بارہ سال کی عمر تک یہ بچپنا ہے بارہ سال سے لے کر تیئیس چوبیس سال تک یہ عموماً نوجوانی کہلاتی ہے جس میں انسان بہت اندھا ہو جاتا ہے اور پچیس سال سے لے کر چالیس سال تک کا یہ حصہ یہ جوانی کہلاتا ہے اور چالیس سال سے لے کر پچپن سال تک کا یہ حصہ یہ ادھیڑ عمر کا حصہ کہلاتا ہے ادھیڑ کا پچپن سے اوپر جتنا بھی آدمی جاتا ہے وہ بڑھاپے کا حصہ کہلاتا ہے یہاں آج میں آپ سے جو خطاب کر رہا ہوں میرا ختاب بارہ سال سے لے کر چوبیس سال تک اور چوبیس سے پچیس سے لے کر چالیس سال تک یعنی نوجوانی اور جوانی سے تعلیم رکھتا ہے میری اس تقریر سے یا میرے اس خطاب سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ ہمارا آج کا یہ درس چالیس سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ مطلب نہ نکالا جائے بلکہ جو لوگ اس عمر کے دائرے میں ہیں بارہ سے لے کر چالیس سال کے بیچ میں میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے اور اسی لیے وہ حدیث صاحب اٹھائیے کہ جس میں پوری عمر کے بارے میں تو ایک الگ سے سوال ہوگا جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر موت تک تم نے کیا کیا اس کا سوال تو الگ سے ہوگا لیکن یہ پوری عمر میں جس میں بچپنا جوانی نوجوانی ادھیڑ عمر اور بڑھاپا سب شامل ہے اس کے بارے میں سوال تو ہوگا اور پورا سوال کرنے کے بعد پھر اللہ نوجوانی کے تعلق سے جوانی کے تعلق سے ایک الگ سے سوال کرے گا لاتزا القدمہ دوم القیام حت یو سلا ناربا وفی روایت نخرا انخمس آفنا وائن شباب ہی فی مابلا میدانِ محشر قیامت کا دن سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر زمین تانبے کی حشر کا میدان ہوگا انسان جمع ہوگا یہ حشر النا آنسو یوم القیامت یا خفاط نورات لوگ ننگے پیر ہوں گے جسموں پر کپڑے کا ایک تار بھی نہ ہوگا ایک دھاگا بھی نہ ہوگا غرلن سب کے سب اپنی فطری پیدائش پر اٹھیں گے یعنی غیر مختون ہوں گے ان کا ختنا نہ ہوگا اما عشا نے پوچھا ار جالو نساؤ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کیا مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ جمع ہوں گے فرمایا ہاں انگ زور بازو ملا باز کیا مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گے کیا باز باز کو دیکھے گا فرمایا ہاں اماںشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے فرمایا ال امرو اشد اور ایک روایت میں آتی آتا ہم مزالک معاملہ اتنا سخت ہوگا اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھ کر شہوت نہ ہو بھے گی معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں اس کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی اشد دو اللہ بہت سخت معاملہ ہوگا اشد بھی اس میں تفضیل ہے جیسے کبیر سے اس میں تفضیل بنتا اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے جس کے بڑے ہونے کی کوئی انتہا نہ ہو بہت بڑا ہے اشد اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ شدت میں اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کتنا سخت دن ہوگا فرمایا سے موقع پر کوئی بھی انسان اپنا قدم ہلا نہیں سکتا لاتم آپ کوئی بھی انسان اپنا قدم ہٹا نہیں سکتا اس میدان سے جب تک کہ وہ چار سوال کا اور ایک روایت میں آتا پانچ سوال کا جواب نہ دے دے قدم ہلا نہیں سکتا یا تو نماز میں چلو ہلا لو بغل والا سرک گیا چلو کسی کا وزو ٹوٹ گیا نماز میں توڑ کے چلا گیا نیت آگے بڑھ گیا جگہ خالی ہوئی مل جاؤ پیر ملانے کا حکم ہے لیکن وہاں تو قدم ہلا نہیں سکتا اور لا تزالا آیا لا تزال قدم آپ یومل قیام آدمی اپنے دونوں پیروں میں سے کوئی نہیں اور زالا عربی زبان میں تسلسل بلا انقا کے لیے آتا ہے یعنی ایسی کنٹینیوٹی ایسا ریگولر کہ پچاس ہزار سال تک وہ اپنا قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ پانچ سوال کا چار سوال کا جواب نہ دوم ہی پہلا سوال عمر کے تعلق سے ہوگا میرے بندے میں نے تجھے اسی سال نبے سال کی عمر دی بتا نے اپنی اس عمر کو فنا کیا اپنی عمر کو تونے کہا خرچ کیا دیکھی عمر میں ساری چیزیں آ گئی ہیں جتنے سال کی عمر دی ہے پورے سال پوری عمر کا حساب دے کہاں گمایا سارے لوگ سوچیں جواب ہمیں اور آپ کو دینا ہے یہ پہلا درس کا پہلا شن ہال ہے جہاں اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے نبی نے پرچہ بتا دیا ہے امتحان ہال میں پرچہ بعد میں دیا جاتا ہے بچے نے پورے سال کیا محنت کی ہے وہ پرچے دیا جاتا ہے تب اس کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے یہ پہلا ایسا امتحان ہال ہے جہاں اللہ نے پرچہ پہلے سے آؤٹ کر دیا ہے کہ تمہیں امتحان تمہیں پرچہ بتا دیا ہے چلو انہی کی تیاری کر یہی پوچھا جائے گا تم سے کتنا نالائق ہے وہ طالب علم وہ اسٹوڈنٹ جس کو پہلے سے پرچہ معلوم ہو پھر تو اس کی تیاری کر کے پاس نہ ہو سکے اور کتنا ناکارا ہے اللہ کا وہ بندہ جس کو پہلے ہی سے معلوم ہو کہ پاس سوال اللہ کرے گا اور اس کی تیاری کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے لوگ کہیں گے ارے تجھے سوال معلوم تھا کہ یہ آئے گا پھر نے اس کی تیاری نہیں کی ارے تجھے تو پہلے ہی سے معلوم ہو چکا تھا لوگ کتنے تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں اس آدمی کو جس کو سوالات پہلے سے معلوم ہو اور وہ پھر بھی محنت نہ کر سکے اس وقت بھی فرشتے بڑا تعجب کریں گے کہ بندوں کو سب کچھ معلوم تھا یہ سوال پھر بھی وہ تیاری نہیں کر سکے ہی فیمنا اپنی عمر کو کہاں گوایا عمر کے بارے میں پورا حساب و کتاب لینے کے بعد اب اللہ جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کرے گا وان شبابی فی مابلا بارہ سال سے پچیس پچیس سے چالیس سال کے درمیان جو عمل تم نے کی اس کا الگ حساب دو جوانی کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوانی اور جوانی اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت کی کیونکہ یہی عمر وہ ہوتی ہے جب انسان بہچ سکتا ہے اور یہی وہ عمر ہوتی ہے جہاں انسان اپنا قدم ڈگمگا بھی سکتا ہے اور اپنے آپ کو بنا بھی سکتا ہے یہی وہ معاملہ ہے بہہ تو بہتتا چلا جائے گا اور اگر اس عمر میں اس نے اپنے آپ کو بچایا فرمایا جوانی کے عالم میں صحت و تندرستی کے حالت میں اگر کوئی بندہ میری راہ میں ایک روپیہ ایک دن ہم ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی بڑھاپے کے عالم میں مرض مرزول مبتلا ہے اور وہ ایک لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کا ایک درہم اس کے ایک لاکھ درہم سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اب جان چکا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے وہ اب اللہ کے ڈر سے دے رہا ہے حالانکہ نوجوان کو دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہونے کے باوجود وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے اس لیے اس درہم اور بڑھاپے کے وقت کا ایک لاکھ درم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ایک درہم کی جو حیثیت ہے وہ ایک لاکھ درم کی نہیں ہے ابھی جو خرچ کرنا ہے کر لو ابھی جو دینا دے لو ونفکو مما رزک نا کم من قبول خرچ کر لو اس موت کے آ جانے سے پہلے جب ملک موت تمہارے سینے پہ سوار ہو جائے گا تمہارے حلق پر تمہارے ٹیٹوے پر سوار ہو جائے گا تمہاری روح قبض کرنے کا جب وقت آئے گا اور اس وقت اگر تم کہنے لگو لو لا خرطنی الا جلن قریب اے اللہ مجھے تھوڑی سی محلت اور دے دے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے میرے بینک میں اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپیہ جمع میں نکال کر تیری راہ میں دے دوں اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے سدا و حکم مینا تاکہ میں صدقہ اور خیرات کر اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں صالحین میں شمار ہو جاؤں اوپر سے آواز آئے گی اللہ جواب دے گا اللہ تیری دولت کا لالچی نہیں ہے اب ایک لاکھ نہیں پانچ لاکھ نہیں یہ کروڑ روپیہ بھی تو لینے جانا چاہے گا تیری موت کا وقت آ چکا ہے تو اللہ کو اب لالچ نہیں ہے کہ تو کروڑ روپیہ خرچ کر جب تیری موت کا وقت آ گیا تو اللہ ذرہ برابر بھی تجھے محلت نہیں دے گا اللہ, اللہ کا اصول اللہ کا قانون اللہ کا دستور سمجھ لو کہ اللہ کسی نفس کو محلت نہیں دیتا جب اس کیا وقت آ جاتا ہے خوب جانتا ہے کہ تم نے بینک بیلنس کیوں جمع کیا یہی دولت یہی سونا یہی چاندی زمین میں جو لوگ گاڑ گاڑ کے رکھتے ہیں یا بینک بیلنس بنا کر رکھتے ہیں یہی دولت قیامت کے دن بخاری کی حدیث ہے ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا یہی دولت گنجا بن کر آئے گی اور اس آدمی کے گلے میں نہیں ہٹے گا وہ, وہ سانپ جواب دے گا اللہ اس کو زبان عطا فرمائے گا اور وہی گنجا زہریلا سانپ جواب دے گا انا کنزو کانا کا مالو کا میں تیرا وہی خزانہ ہوں وہی مال ہوں جس کو تو بینک بیلنس بنا کر رکھتا تھا زمین میں گاڑ کے رکھتا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ وہ سانپ کتنا زہریلا ہوگا کہ اگر وہ اس زمین کے اوپر ایک فنکار مار دے ایک فنکار مار دے تو اس کے ایک سانپ کے زہر سے شروع زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی ہریالی پیدا نہ ہو اس کے زہر کے اثر سے کبھی کوئی ہریالی پیدا نہ ہو نوجوانی کے تعلق سے الگ سے سوال اس کے بعد سوال ہوگا وہاں مال ہی مال کہاں سے نئی نکتا سب کہاں سے کمایا انفکتا ہوں اور خرچ کہاں کیا چوتھا سوال عمر کے بارے میں جوانی کے بارے میں مال کے اقتصاد کے بارے میں یعنی کمایا کہاں سے آئینہ انفختہ اور انفاق کے بارے میں خرچ کہاں کیا چوتھا سوال کمانا کماؤ بھی جائز طریقے سے اور کمانے کے بعد اس کو خرچ کہاں کر رہے ہیں وہ شکل بھی دیکھی جائے گی کہیں وہ تمہاری کمائی حلال کہیں ایسا تو نہیں لایانی چیزوں میں اور فضول چیزوں میں جا رہی ہے کمایا کہاں سے خرچ کہاں کیا چار اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ علم جو تم نے حاصل کیا اس کو لوگوں تک کہاں پہ, پہ, پہ, پہ پہنچایا اور اس علم سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا پانچ سوال جب تک کوئی بندہ نہیں دے دے گا تو اس میں جوانی کا ایک اہمیت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میدان میشر ہوگا ایک سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا آدمی سورج کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہا ہوگا کوئی پسینے میں ٹکنے کوئی گھٹنے کوئی کمر کوئی کاندے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہ میدان محشر کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے جہنم کے اندر پھینک چیخ پڑیں گے اللہ سے تو بہتر ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی جہنم کو دیکھا نہیں ہوگا جہنم کا معائنہ نہیں کیا ہوگا وہ میدان میں ہی کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں گے اور جہنم میں جانے کی تمنا کرنے لگیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری کائنات پریشان ہوگی اس موقع پر صرف سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جن کو میدان محشر سورج میں محشر کے میدان میں سورج کی گرمی کوئی نقصان نہ پہنچائے گی اللہ وہ سات لوگ کون ہیں ان ابھی حرئی رضی اللہ تعالیٰ سمعت رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ, فی لا اللہ, اللہ سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا یا اللہ وہ سات قسم کے لوگ کون ہیں ان میں سے پہلا آدمی بتایا امام دل عدل و انصاف کرنے والا امیر ایسا امیر جو سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہو میرا موضوع اس طرف نہیں ہے اس لیے اس کی تشریح چھوڑ دیتا ہوں دوسری چیز آئیے وشاب النشف عبادت اللہ دوسرا وہ جوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے جوان کو لیا ہے حالانکہ بوڑھے لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھے لوگ نے لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی آدمی جوانی کی عبادت کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب جائے اگر جوانی کے عالم میں یا جوانی کے عالم میں کوئی مر گیا اور وہ عبادت کرتا ہوا گیا عابد بن کر گیا تو اللہ رب العالمین ایسے عابد کو ایسے عبادت گزار نوجوان جوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے آرش کے سائے میں جگہ دے گا جہاں سورج کی گرمی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی صحابہ اور انبیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا عراق کا پرانا نام بابل تھا اس بابل کی ایک بستی کا نام تھا اور دنیا میں جو سات عجوبے مشہور تھے سات عجوبے آج بھی ہیں ہفت عجائب جن کو کہتے ہیں سات ان سات عجوبوں میں ایک بابل کی فضا میں لٹکتا ہوا باغ بھی تھا جو زمین اور آسمان کے وسط میں بیچ میں لٹکا ہوا تھا اور اس پہ باقاعدہ پھل فروٹ پیدا ہوتے تھے اس باغ کی رکھوالی کرنے والے جو لوگ تھے ان کو کلدانی قوم یا چارڈس قوم کہا جاتا تھا اور بڑی پڑھی لکھی تہذیب یافتہ ایجوکیٹڈ قوم تھی یہ کلدانی قوم یا چارڈس اس قوم اور اس باغ کے جو اور جو بابل میں تھا اس باغ کے جو خصوصی لوگ تھے اس نگرانی کرنے والے اس کے رکھوالے اس میں مکھ خاص چیز جو رکھوالی کرنے والا تھا وہ تھا آزر ابراہیم کا باپ آزر یہ خاص تھا اس کا اور اسی آذر کے گھر میں موحد ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام پیدا ہوئے اتنی پڑھی لکھی قوم تھی لیکن اس کے باوجود وہ سب مشرک تھے بتوں کے پجاری تھے اس قوم میں ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے آنکھ کھولی آزر کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن فطری طور پر بتوں کی نفرت ان کے دلوں میں آ گئی تھوڑے سے بڑے ہوئے باپ نے کہا ان بتوں کو بچ کراؤ دیکھیے ابھی جوانی نہیں آئی بچپنا ہے اور ان بتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں رسی میں باندھ لیا اور لے کر جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں کون خریدے گا ان بتوں کو جن کو میں گسیٹتا ہوا لا رہا ہوں یہ چلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اسلامی مرکز سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی میں ان کو گھسیٹ رہا ہوں کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے کسی کا پیر ٹوٹ رہا ہے یہ اندھے لنگلے لولے بہرے کون خریدے گا ان کو قوم کے لوگوں نے شکایت کی آزر تیرا بیٹا اس اس طریقے سے کہتا ہے آزر نے بلایا اور ابراہیم علیہ السلام وسلام کو ڈانٹا تھوڑا اور بڑے ہوئے یہ تو میرے معبود ہو نہیں سکتے میں کس کی عبادت کروں معبود کی تلاش میں پریشان ہے رب حقیقی گاننا چاہتے ہیں رات میں ایک ستارہ نظر آیا کہنے لگے ہاضا ربی یہی میرا رب ہے ستارہ غروب ہو گیا کہنے لگے نہیں نہیں جو ستارہ غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے آہ تھوڑی دیر لگی چاند کے اوپر نظر پڑی چاند کو دیکھا کہنے لگے ہاضا ربی یہی میرا رب ہے صبح کی, صبح کی روشنی نے چاند کو بھی چھپا دیا بولے نئی نئی جو چیز چھپ جائے غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتی اب سب کی روشنی میں سورج کی طرف نظر پڑتی ہے سورج بڑا ہے چاند سے ستاروں سے بڑا نظر آیا چیخ پڑے سورج کو دیکھ کر حاضا ربی ہا اکبر یہی میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے لیکن شام ہوئی سورج بھی غروب ہو گیا کہنے لگے نہیں نہیں جو چیز غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں صاف کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا جس نے زمین و اسمان کو پیدا کیا میرے بھائیو ایک انسان اپنے رب حقیقی کو تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا سورج کو بھی دیکھا چاند میں بھی تھپڑے کھائے ستاروں پر بھی نظر پڑی لیکن 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے اس نے رب حقیقی کو پہچان لیا آج مسلمان ہمیں پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں مزاروں کی کلروں کی مٹی چاٹتے چاٹتے اور ان کے مزاروں پر اپنے سروں کو پٹکتے پٹکتے لیکن آج تک ہم ہاں اپنے محبوب حقیقی کو پہچان نہیں پا رہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے موت دینے والا کون ہے میرے پیارے ساتھی ہو ذرا تصور تو کرو اگر ان باباؤں میں بیٹا بیٹی دینے کی طاقت ہوتی تو دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی بانج نہ ہوتا دنیا کے اندر سارے لوگ باباؤں کے مزار پہ جا کے آج لے لیتے بہت سے پر دیکھو مرد اور عورت میں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن بچے نہیں ہیں تصور کیجیے یہ قانون یہ قدرت کون ہے کون چلا رہا ہے اور وہ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ عیسا کی ماں مریم نے شادی نہیں کی لیکن عیسا بغیر باپ کے پیدا کر دیا عیسا کو اس سے مانگو جو بغیر باپ کے بھی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہو آئے ہم پہچان نہیں پا رہے ابراہیم علیہ السلات بڑے ہوتے گئے بغاوت کا اعلان کرتے گئے بالاخر ایسا ہوا کہ باپ نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا ہجرت کا حکم ہو گیا صرف تین آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ ابراہیم ان کے بھتیجے لوت اور ان کی بیوی بی سارا تین آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ شام کی طرف عراق سے بابل سے ہجرت کر کے جا رہا ہے یہ نوجوان ہیں جوانی کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام کیسی قربانی دینا پڑ رہی ہے ذرا تصور کیجئے گا عراق سے شام گھوڑے ہیں اونٹ ہے اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں ہے ایک اونٹ پگڑا لے کے چل دیے راستوں میں اتنی رونق بھی نہیں ہے ٹیوب لائٹیں بھی نہیں ہے جنگلوں سے گزر گزر کے جانا ہے جہاں درندے بھی ہیں جہاں شیر و چیتے اور की کی की, की, चीखने کی اور چیخنے چلانے کی آواز ذرا تصور کیجیے کہ ان تین لوگوں پر مشتمل یہ کافی لائز کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی نبی نے ہجرت کی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام ہے ہجرت کر کے جا رہے ہیں جیسے ہی اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں عراق کو خیر آباد کہتے ہیں اس کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر عراق کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں آ حضرت غور کرو ابراہیم کے ان جملوں پر انی سیاح دینا عراق میں تیری محبت کو خیر آباد کہ رب کی طرف جا رہا ہوں انی ذاہب انیلا ربی میں تجھے خیر آباد تیری محبت کو خیر آباد کہہ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں سیاح وہی میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا یہاں کا رہنمائی فرمائے گا تو اور امتحان شروع مسجدوں میں جاؤ دعا مانگو اللہ بیٹا دے دو سال گزر جائے بیٹا نہیں تو انسان عقیدہ بدل دیتا ہے یہاں ابراہیم نے کہا اللہ میں تیرے راستے کی طرف جا رہا ہوں تو ہی میری رہنمائی فرمائے گا دعا کی آگے بڑھے اس ملک کے بادشاہ کی نظر ابراہیم کی بیوی کے اوپر پڑ گئی اور اس نے ابراہیم کی بیوی کی عزت لوٹنا چاہیے نہ سارا نے دعا کی تین مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا تینوں مرتبہ شل پڑ گیا سارا تک ہاتھ نہیں پہنچ پایا اس لیے کہ اس نے دعا یہ کی تھی اللہ میں نے تیرے بندے ابراہیم کی پیروی کی ہے تیرے راستے پہ میں قائم رہی ہوں اگر میں حق پر ہوں تو اس مردوت سے تو میری حفاظت فرما واسطہ دیا آج تک میں نے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہے اگر میں حق پر ہوں تو عمل کا وسیلا دیا عمل کا وسیلہ دینا جائز وسیلا سے مراد ہی امل کا وسیلہ ہے وسیلے سے مراد یہ نہیں ہے بزرگوں کا وسیلہ وہ تین انہوں نے بھی عمل کا ہی وسیلہ دیا تھا عمل کا وسیلہ کسی دوسرے موقع پہ سننا جب توحید کا موسم وسیلہ ہی عمل کا ہوتا ہے بہرحال وہاں سے اس نے اپنی بیٹی ہی دے دی ہاجرہ لوگ ہاں کچھ روایتوں میں بہن کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اس وہ بادشاہ کی بیٹی نہیں بلکہ بہن تھی لیکن مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری جن کی کتاب پوری دنیا میں اول نمبر پہ آئی تھی ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بہن نہیں بلکہ بیٹی تھی بادشاہ کی اپنی بیٹی تھی جس کو نکاح میں حضرت ابراہیم نے لے لیا ہاجرہ کو اور اسی حاجرہ کے بطن سے اللہ رب العالمین نے ایک بچہ تھا فرمایا جس کا نام تھا اسماعیل اسی ہجرت کے دوران پچاسی سال کی عمر کے اندر حضرت اسماعیل ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل دیا اسماعیل علیہ السلام ابھی اپنی ماں کا دودھ ہی پی رہے ہیں حاجرہ کا بھی شیرخوار بچے ہیں کہ ایک اور امتحان آ جاتا ہے اس جوان ابراہیم پر اب تو خیر بوڑھے ہو چکے ہیں 85 سال کی عمر میں تو بچہ ہی ملا لیکن نہیں. زندگی پوری جوانی کے عالم میں پوری آزمائش ہی میں گزر گئی اب بڑھاپے میں بھی آزمائش آ جاؤ اپنے بچے کو چھوڑ کے آؤ کیونکہ تمہارا بڑھاپا ہے اس بچے کو بھی آزمائش کی بھٹیوں میں تپانا ہے تاکہ یہ سونا تپ کر کندن بنتا ہے کہتے نہیں لوہا تپ کر کندن بنتا ہے اس کو بھی تپایا جائے تاکہ ایک مضبوط انسان بن جائے جاؤ اور اپنے اس بیٹے کو اسماعیل کو ایک بیا جنگل میں چھوڑ کے آؤ اور فلاں فلاں بستی میں چھوڑ کے آؤ چھوڑنے جاتے ہیں اللہ تیرا حکم ہے بے آب ہو گیا آبادی مینا کے میدان میں اپنی بیوی کو ہاجرہ کو چھوڑتے ہیں اور اس شیرخوار بچے کو جہاں پرندوں کا بھی گزر نہیں ہوتا ہے پرندوں کا بھی گزر کیوں کہ پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلہ بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل جائے لیکن پرندے وہاں گھونسلہ نہیں بنا اس لیے کہ وہاں پانی بھی دور دراز تک نہیں ہے اس بےآب ہو گیا آبادی میں چھوڑ دیا اور بٹھا کے چلنے لگے پیٹ پھیری ہاجرہ نے کہا ابراہیم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو جواب نہ دیا کچھ نہیں بولے آگے جا رہے ہیں ہاجر اپنے بچے کو چھوڑتی ہے اور ابراہیم کے پیچھے دوڑتی ہے پیچھے سے دامن پکڑ کے کھینچتی ہے علام تت رگنا آئے میرے شوہر مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اکیلے جا رہے ہیں میں اور میرا بچہ ان دو لوگوں کے علاوہ کوئی عام میری مددگار نہیں ہے مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں علام تت ابراہیم نے اپنی بیوی بی کی طرف ہاجرہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا صرف چہرہ گھمائے گھمائے کہا اللہ, اللہ کے سپرد توحید سیکھو توحید تم تو باباؤں کے مزاروں کے اور تم تو ان کی شرح میں ان کی حفاظت میں آتے ہو تم تو یہ کہتے ہو جنگل کا جنات میری حفاظت فرمائے اس گھر کا فلاں بابا میری حفاظت فرمائے ابراہیم نے درس دیا اپنی بیوی کو بےآب ہو گیا بادی میں تو کیا درس دیا قرآن پڑھو اے اللہ اللہ کے سبرد کر کے جا رہے ہیں فرما بردار بیوی نے اللہ کا نام سنا ابراہیم کا راستہ کلیئر کر دیا اور جواب کیا دیا اللہ ہوا اگر آپ نے مجھے اللہ کے سبرد کیا ہے تو اللہ مجھے ضائع نہ کرے گا مجھے برباد نہ کرے گا ایزن لا اللہ بدا تب تو ہمارا رب مجھے ضائع نہ کرے گا وہیں पर رکھی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں لیکن ماں کی پستان میں بھی اتنا ہی دودھ نکلے گا جتنی اس نے غذا کھائی ہے بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی پانی نہیں ہے ہار دیکھیے پانی نہیں ہے ہاجر اپنے بیٹے اس ماہیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے ان کی دوڑنے کی اسٹائل بھی قرآن بیان کرتا ہے اور پھر دوڑی تو ایسی دوڑی کہ سفا پہاڑی پہ چڑھ کے کوئی کافلہ دیکھ رہی ہے کہ مجھے کوئی کافلہ کوئی تجارتی کافلہ مل جائے میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں کافلا دیکھ رہی ہے قافلے کا گزر بسر نہیں کہاں سے نکلے گا اس خطرناک جنگل سے اس راستے سے کون گزرے گا سفا سے اتنی مر پہ چڑھ گئیں کاش کوئی آنے والا مل جائے کوئی, پو, کوئی اس بستی کے آس پاس بھی کوئی بستی مل جائے صفا سے مروا جاتی ہیں مروا سے سفا صفا سے مروا اور مروا سے صفا. آہ. اس کے بعد ساتھ چکر لگائے ساتھ چکر لگانے کے بعد اپنے بچے کے پاس آئیں اور اللہ جتنا ایک عورت کر سکتی ہے محنت اتنی میں نے کر لیج رہے ہیں تقدیر پہ بھروسہ کرنا اور ایمان لانا ضروری ہے لیکن تقدیر پہ بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ جرمیازی میں ہے میں نہیں کروں گا میری تقدیر میں ہوگا کھانا تو میں ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا میں کیوں محنت کروں لگا بندوق چلا میری تقدیر میں ہوگی موت تو ملے گی نہیں تو نہیں چھوڑ دو اونٹ جنگل میں نہیں تقدیر میں اگر کھونا ہی لکھا ہوگا تو کھو جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اونٹ باندھ دو بعد میں اللہ پہ بھروسہ کرو یعنی پہلے تدابیر کر لو سارے اصول اپنا لو تب اللہ اور معاملہ اللہ کے سبرد کر دو یہ ہے تقدیر کا مطلب تقدیر کا مطلب یہ نہیں پتہ نہیں میری تقدیر میں جنت ہے یا جنم چلو ہمیں نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں نماز نہ روزہ تقدیر میں ہوگا تو ہمیں جنت مل جائے گی نہیں تو جہنم تو ہے ہی ہاجرہ نے یہی کیا تقدیر پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ گئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کیا مطلب ہے اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ اللہ میں ضائع نہیں کرے گا تو بس وہ کہیں سے بھی انتظام کرے گا کرے گا نہیں مروا مروا سے مروا مروا سے, سے, مربع مربع سے محنت کی ہے انہوں نے دوڑی ایک عورت جتنی کوشش کر سکتی تھی اس نے کی اور اس کے بعد میں معاملہ اللہ کے اختیار میں دے دیا کہا اللہ جتنا میں کر سکتی تھی میں نے محنت کی ہے اب معاملہ کیا میں نہیں جانتی میرے بیٹ بیٹے کی زندگی کیسے بچے گی تو جان دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ہاجرہ کی یہ دعا ساتویں آسمان کو چیرتی ہوئی عرصے معلّہ سے ٹکرائی اور اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اسماعیل کو توفیق دی وہ ایڑیاں رگڑنے لگے اور جبرایل کو حکم دیا جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تو اپنا پروسی جگہ پہ مار دے جبرایل نے پر مارا اسماعیل علیہ السلط والسلام کیوں کے پاس زم زم کا چشمہ پھوٹ پڑا جیسی دیکھا یہ توحید کا انعام ہے میرے بھائی اور رب کو پکارو محنت ضرور کرنا پڑے گی محنت ضرور کرنا پڑے گی لیکن بدلا ملے گا ہاں شرک اور بدعت میں محنت نہیں ہے یہ تعویذ لے لے اپنے گلے میں لٹکا لے دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں رات میں ڈراؤنا خواب بند ہو جائے گا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پچاس روپے اکیاون روپے کا تعویز اپنے گلے میں پہن لے پیشاب بھی کر اس کو پہن کر لیٹرین میں بھی جا کچھ نہیں کرنا پڑے گا شرک اور بدعت کے کاموں میں محنت نہیں ہوتی توحید کے اندر محنت ہوتی ہے لیکن پھل اچھا ملتا ہے اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہاجرہ نے دیکھا پانی تو بہ رہا ہے ادھر ادھر تو مڈیر بنانے لگی روکنے لگی اور روکتے روکتے اپنی زبان میں کہنے لگی زم زم زم زم رک جا ٹھہر رک جا ٹھہر جا, جا اور انہوں نے کہ منڈیر بنا دی امام کائنات جناب محمد و رسول اللہ نے فرمایا اگر ہاجرہ اس کی منڈیر نہ بناتی تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا پانی نکلتا ہے کنٹل نہیں. کتنا پانی؟ پوری دنیا کا حاجی آتا ہے حاج کرنے. اب تو پائپ لائن مدینہ تک پہنچا دی گئی ہے امریکہ پریشان ہے کہ آخر کنواں کون ہے جہاں سے اتنا پانی نکلتا ہے اور پورے مدینہ میں اور مکے میں بلکہ اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بھی پائپ لائن پہنچا دی گئی ہے اور حاجی اتنا حج کرنے جاتا اور لے کے آتا ہے لاکھوں حاجی اور اس پانی میں کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے امریکہ جب شاہ فیصل کا زمانہ تھا تو ان سے کہا تھا کہ مجھے تحقیق کی اجازت دیجئے کہ میں جانچوں انہوں نے کہا کہ میں کسی کافر کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا پھر اس نے کہا ٹھیک کہ ہے میں مسلمانوں ہی کو بھیجوں گا امریکہ کے پانچ سائنٹسٹ کو بھیجا وہ مسلمان تھے شاہ فیصل نے ان سے سگنیچر لے لیے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے خطرہ ہوتا تو میں میری حکومت اس کی ذمہ دار نہیں لے لیا شاہ فیصل کا زمانہ ہے پانچ سائنٹسٹ زمزم کے کنویں کے اندر گھستے ہیں تحقیق کے لیے کہ پانی کہاں سے آتا ہے ایسا راز ان کو مل گیا کہ وہ پانچ آدمیوں نے اس راز کو نوٹ تو کیا نقل تو کرنا چاہا جس کی باقاعدہ تفصیلی گفتگو ہوتی جا رہی تھی لیکن اس کے بعد وہ پانچوں آدمی کہاں چلے گئے آج تک پتہ نہ چل سکا وہ کنویں سے زندہ ہی باہر نہیں آئے اور نہ ان کی لاشیں ہی ملی وہاں سے لاشیں تک نہیں ملی امریکہ پریشان ہے کہ آخر یہ اتنا پانی آتا کہاں سے یہ پانی بنایا جاتا ہے لیکن اس پر ایکسپائری ڈیٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے استعمال کرو اس کے بعد میں یہ بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن جو حاجی دس سال پہلے گئے اور پانی لے کے آئے ان سے پوچھو دس سال پرانا پانی بھی اگر تمہارے پاس ہے تو اللہ کی قسم وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کبھی اس کو کبھی پیا نہ جائے زمزم میں آج بھی خصوصیت ہے کہ اس کو کھلے میدان میں رکھ دو اس میں کیڑے نہیں پڑ سکتے <سلام> وہ پانی ہے یہ توحید کا بدلہ ملا ہے توحید کا اس کو تپانا تھا اسماعیل علیہ السلام کو کیونکہ آگے چل کر تیرہ سال کی عمر میں ان سے بھی امتحان لینا ہے جب یہ تیرہ سال کے ہوئے تو اسماعیل کی قربانی بھی دے دو اب ننانوے سال کا بوڑھا اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے آ اللہ کی رضا مندی یہی تھی کہ تم اس پر چھری چلاؤ تو سال کا وہ بچہ یہ جوان تھا نوجوان تھا بارہ سال سے جوانی نوجوانی ہو رہی ہے تیرہ سال کا یہ بچہ جب نوجوانی کو پہنچا تو نوجوانی میں پہلا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو بیٹے سے پوچھا فنظر ماں جاتا تارا کیا رائے ہے تو بیٹے نے کیا جواب دیا نام یہ دیا کہ اسماعیل کو تو بچا لیا اور وہ دنبا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور جس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا جو چالیس سال سے بھی زیادہ عرصے تک جنت میں ٹہلتا اور چرتا پھرتا رہا اللہ نے اس دنبے کو جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا اللہ نے اسی دنبے کو جنت سے اتارا کیونکہ کلو نفسائے قطر موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا تھا اس لیے دنبے کو بھی موت آنا تھی کیونکہ یہ حابیل کا پیش کیا ہوا تو اور اب اس کو موت نہیں آئی تھی اللہ نے اسماعیل کی جگہ پر اسی دنبے کو بھیجا اور ابراہیم نے اسی دنبے کو ذبح کر دیا بازر بھائی میں آتا چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی لیکن دمبا ذبح ہو رہا تھا اور اوپر سے آواز غیر سے آ رہی تھی نہ بدلا دیا کرتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھ دیکھا تو دمبا یہ توحید کا پھل ہے اٹھاتے جاؤ دیکھتے یوسف علیہ السلام کیا حیثیت خوبصورتی کو کیا, کیا مقام ملا خوبصورتی کو اگر خوبصورتی کی کوئی حیثیت ہوتی تو بارہ گیارہ بھائیوں نے مل کر کنویں میں نہیں پھینکا ہوتا پھینک دیا کنویں میں کاف آیا نکال لے گیا بادشاہ مصر نے خرید لیا فلم اور کہیں ان کے بارے میں بھی یہی جملہ آیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی بالغ ہو گیا یوسف بالغ ہو گیا جب یوسف بالغ ہوئے بادشاہ مصر کی بیوی ان کی خوبصورتی پر فریفتا ہو گئی خوبصورتی پر فریفتا ہو گئی اور ان کی بلوقت کا انتظار کرنے لگی اور ایک دن آیا کہ اس کے دل میں کچھ بس آیا شیطانی حرکت کرنے کے لیے تو اس نے فوراً سارے دروازوں کو بند کر کے یوسف سے کہا کہ جلدی آ جاؤ گے نوجوانی اور جوانی کا عالم دیکھیے یہی ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا یوسف نے دیکھا ہے بھاگے ایک دروازے کو کراس کے کی معاذ اللہ اللہ کی پناہ گے اس نے بھی پیچھا کیا دوڑ ایک دروازے کو کراس دوسرے دروازے کو کراس تیسرے دروازے کو کراس چوتھے دروازے کو کراس مین گیٹ آ گیا وہی پر اس نے پکڑ لیا ایک دروازہ بند نہیں کیا تھا بادشاہ مصر کی بیوی نے کئی دروازے بند کیے تھے اللہ قاتل ابو آب عب جمع استعمال ہوا ہے قرآن میں بلورل استعمال ہوا ہے عربی میں باغ مانی ایک دروازہ بابان دو دروازے ابو بہت سے دروازے اس نے کئی دروازے بند کیے ابو آپ سارے دروازے بند کر دی یوسف بھاگے پہلے دروازے کو کراس دوسرے کو کراس تیسرے کو چوتھے کو مین گیٹ پہ, پہ, پہ پہنچے جو مین گیٹ تھا اس کو پکڑ لیا اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا کمیز بیوی نے بادشاہ مصر کی اور کھینچا یوسف چونکہ دروازہ پکڑے ہوئے تھے اس لیے وہ اس کے اوپر گرے تو دروازہ کھل گیا اس کو پکڑے ہوئے تھے دروازہ کھل گیا یہ اس کے اوپر گرے تفسیر کشاف تفسیر قرطبی تفسیر خازم عربی کی تفسیروں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گرے یوسف بادشاہ مصر کی بیوی بی پر حالانکہ ان روایاتوں میں اس کا نام زلیخا بتایا گیا جو صحیح احادیثوں سے ثابت نہیں ہے یہ لائی نہیں بات جس کے دل میں جو آیا کہہ دیا بادشاہ مصر لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ قران و حدیث میں اگر اس کا نام نہیں آیا تو ہم زبردستی اس کے نام کے پیچھے پڑھیں. الف الفلام کا معنی نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹکل پچو لگائیں اور زبردستی ارے قرآن کی بلاغت اسی میں ہے کہ اس کو اسی حال پر رہنے دو جس حال میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے لا اللہ تکربہ آئے آدم تم اس درخت کے قریب مت جانا آئے آدم اور حبا تم اس درخت کے قریب مت جانا اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا نبی نے نہیں بتایا تو ہم اس کے پیچھے پڑے رہے کہ وہ گیہوں کا تھا گندم کا اور مرچ کا فلاں قرآن کی بلاغت اسی میں ہے کہ اس کو اسی حال پہ رہنے دو یہی معجزہ ہے قرآن کا دروازہ کھل گیا یوسف بادشاہ مصر کی بیوی بی کے اوپر ہے اب تصور کیجئے سامنے اس عورت کا شوہر کھڑا ہے بادشاہ کھڑا ہے اس پوزیشن میں کس کی اوپر الزام لگے گا عورت نیچے ہو یوسف اس کے اوپر ہو سامنے بادشاہ کھڑا ہو فوراً الزام لگاتی ہوئی کہتی ہے کہ کسی نے یہ میری عزت لوٹنا چاہتا اور جو تیری بیوی بی کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے برحال جیل میں گئے کسی جج نے فیصلہ کیا کہ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں کیا کہ یوسف کی کمیز دیکھ لو آگے سے پھٹی ہے تو تیری بیوی سچی یوسف جھوٹا اور پیچھے سے پھٹی ہے اس کی کمیز تو یوسف سچا ہے تیری بیوی جھوٹی جب تمیز دیکھی گئی تو پیچھے سے پھڑی تھی کہا تم عورتوں کی چالاکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں تدبیریں ایسے ہی ہوتی ہیں جیل کے پیچھے چلا جانا پسند کر لیا لیکن بدکاری نہیں کی یہ ہے نوجوانی کو میں اپنے ہاتھ آپ کو بچانے کی چیز نوجوان ہو تو بچو شفی عبادت اللہ ایک واقعہ اور میں جی ابھی دوسری جگہ جانا ہے حضرت حنزلہ کو دیکھیے کیا ہے آج شادی ہوئی آج رخص ہو کر گھر پہ آج بیوی بی آئی ہے مغرب کے بعد عشا کے بعد رخصتی ہمارے پاکستان کے ماحول کی طرح نہیں کہ رات کے تین تین بجے تو یہاں باراتیں آتی ہیں وہ بھی دو سو اور ڈیڑھ سو آدمیوں کی جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی حکم نہیں ہے کہ لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر جاؤ اللہ کے نبی فرماتے مسد احمد کی رواج دخلا سارے قن و جو لڑکی والے کی یہاں باراتی بن کر کھانے گیا وہ چور بن کے گیا اور کوئی شریعت کے اندر بارات کا تصور نہیں ہے اٹھاؤ اس واقعے کو جو میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لو وہ عورت جو آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں ضرورت نہیں ایک صحابی برتھ پہ کہا اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر دیجیے آپ نے کہا اس عورت سے کرے, کرے گی تو اس کے ساتھ شادی اس نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اس سے کر دیجیے آپ نے اس مرد سے پوچھا جمان سے تیرے پاس نکاح میں مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے کہا اللہ کے نبی مہر تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ نے کہا مہر نہیں تو شادی کیسے کرے گا جاؤ دیکھ کے آؤ دیکھ کے آیا کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا آپ نے پھر بھیجا اس خاط من حدیث لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ بخاری کی حدیث ہے وہ گیا اور آ کر کہنے لگا ماں وجہ تو خات امام الحدیب یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی آپ نے کہا اپنے گھر میں جا کر کچھ دیکھ ایک لنگی لے آیا کہا اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہا کیا کرتے ہو کہ سوتے وقت باندھ لیتا ہوں یہ دے گا بیوی بی کو بولا پوری نہیں دے سکتا ہوں آدھی آپ نے کہا آدھی تو تیرے مطلب کی نہیں رہ جائے گی اور آدھی میں اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا لوں رکھ اپنے پاس کہا پھر کیا کچھ نہیں ہے جانے لگا آپ نے کہا ادھر آؤ اگر تمہارے لیے راستہ شریعت محمدی نہیں نکالے گی تو کون نکالے گا تم مایوس ہو کر جا رہے ہو صرف اس لیے کہ مہر دینے کے لیے کچھ نہیں اچھا بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے کہا اللہ کے رسول سورے نبا یاد ہے حق کا یاد ہے ملک یاد ہے ملک کہا ہاں، کہا تُو, تو کیا تم نکاح کرے گی اللہ کے نبی اگر میرے نکاح میں قرآن کی سورتیں مہر بن جائے تو مجھ سے زیادہ بابرکت کس کا نکاح ہوگا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے خود نکاح دیا اس عورت کہ ولی خود نبی اکرم بن گئے اس لیے کہ اس کا باپ نہیں تھا خود ولی بن گئے اور کہا جا لے جا نہ سوٹوں کا پتہ تھا نہ کپڑوں کا پتہ تھا نہ ٹوپی کا پتہ تھا نہ شیروانی کا پتہ تھا نہ سونے اور چاندی کا پتہ تھا اور نہ ہی کا پتہ تھا ودا ہو گئی عورت کو اسی کپڑے میں اور مرد کے اسی کپڑے میں اس کی ودا کر دی گئی ہے یہ تصور کیجئے تصور کیجئے ہنزرا کی بھی شادی ہوئی اور آج آ گئی آج روستی ہوئی عشاء کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار رہی شب زفاف ہے بڑی ارمانوں کی رات ہوتی ہے اپنی بیوی سے ملے ہم بستری بھی کی بالآخر اس سے فارغ ہوئے کہ جنگ کا نقارہ بچ جاتا ہے جنگ کا نقارہ بچ جاتا ہے اس آواز کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے ایک سیکنڈ بھی ایک لمحہ بھی اپنے گھر پہ رکنا آرام ہے گھوڑے کو تیک سیدھا کیا تلوار میاں میں ڈالی گھوڑے پہ بیٹھے کہ بیوی بی, میں میدان جہاد میں اور میدان جنگ کے لے جا رہا ہوں بیوی بی نے کہا میرے پیارے شوہر میں منا تو نہیں کر رہی ہوں لیکن تم نے مجھ سے ابھی جمع کیا کی. آئے میرے پیارے شوہر کم سے کم غسلے جنابت تو کر لیجیے آئے میرے پیارے سرتا غسل تو کر لیجی. اس ناپاکی کے اس حالت میں جمب, یہ جمبی آپ ہو گئے اس حالت میں میدان جنگ میں آپ جا دوسرا نہ کارا بجتا ہے کہ جلدی سے نکلو حنزلہ کہتے ہیں میری پیاری بیوی اب اس آواز کے بعد میرے لیے کہ لمحہ بھی گھر پہ روکنا اچھا نہیں میری وصیت یہ ہے کہ میدان جنگ میں میں جا رہا ہوں اگر میں شہید کر دیا گیا تو تمہیں پوری اجازت دیتا ہوں کہ تم عدت گزار کر دوسرا نکاح کر لینا اور اگر میں آ گیا تو پھر اللہ کی مرضی اس کے بعد میں چل دی میدان جنگ میں گئے اور مردان بار جہاد کیا بھی لگتا ہے اور کسی کافر نے کہا تو حضرت حنزلہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفنانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا ہے جس کپڑے میں شہید شہادت پاتا ہے اسی کپڑے میں بغیر نماز جنازہ اور بغیر غسل کفن کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے حنزلہ کو بھی اسی طریقے سے دفن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے حن کی بیوی کے پاس سے خبر آتی ہے اے اللہ کے نبی حنزلہ کو غسل دے دیجیے کہا اللہ کے نبی نے اے حنظلہ کی بیوی کیا تو جانتی نہیں ہے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا کہا اللہ کے نبی مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے اس لیے کہ شہید خون کی حالت میں ہی قیامت کے دن اٹھے گا اٹھے گا اسی حال میں کہ اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہے گا آئے فرشتو ان کو دیکھ رہے ہو جس خون کی حالت میں اٹھے یہ میری راہ میں شہید ہونے والے بندے میں نے بھی ان کا حساب و کتاب معاف کیا اور بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دو مجھے معلوم ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا لیکن اللہ کے نبی آج مجھے بتانا پڑ رہا کہ میں ان کو وہ غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں حضرت حنزلہ نے مجھ سے ہمبستری کی تھی اور اسی حالت میں وہ اٹھے تھے اور میدان جنگ میں گئے اور وہ شہید کر دیے گئے اللہ کے نبی کم سے کم ان کو وہ غسل دے دیجیے جو بیوی سے ملنے کے بعد دیا جاتا اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر کے پڑ گئے کہ کی کیا کیا, کیا جائے اس مسئلے میں تھوڑی دیر کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ آتی اور کہتے ہیں آئے حنزلہ کی بیوی تیرے شوہر کو میں غسل نہیں دے سکتا تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے ستر ہزار فرشتے غسل دے رہے ہیں ستر ہزار فرشتے غسیل الملکہ نہیں غسیل الملائی کا ہے تیرا شوہر فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دیا ہے اور آج کے بعد یہ حنزلہ نہیں ہے بلکہ غسیل الملائکہ ہے یہ ہے نوجوان آج اپنے آپ کو پہچانے نوجوان اور نوجوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے مجھے دوسری جگہ جانا ہے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ لال عالمین ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کی توفیق ادا فرما اور جو بوڑھے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو بھی تو قبول فرما لے اور ہمل کی توفیق دے وخرود الحمد للہ